بسم اللہ وسلّات والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے خوابوں کی شرعی حیثیت اور خواب سنانے اور تعبیر پوچھنے کا معاملہ اور یہ ہماری گفتگو متصل ہے سابقہ عنوان کے ساتھ سابقہ درس کے ساتھ جس کا عنوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا کیسے جانچا جا سکتا ہے اس گفتگو کے آغاز میں اور پھر اس گفتگو کے آخر میں, میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے ہاں گویا ایک رواج سا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلہ علیہ و کی زیارت ہوئی ہے اور فلاں فلاں حکم ہوا ہے یا فلاں فلاں کے بارے میں خبر دی گئی ہے کسی کو مدرسہ بنانے کا حکم کسی کو جماعت بنانے کا حکم کسی کو مدینہ واپس پہنچانے کا انتظام کرنے کا حکم کسی کو کسی کے جنت میں پہنچ جانے کی خبر اور اور اور, اور اور اور اور اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو نبوت و خلافت کے دعوے بھی کر دیتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے اور اپنی غلط کاریوں اور گناہوں کو درست سمجھانے کی کوشش میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کے عمل کو بھی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کا حکم قرار دے دیا جاتا ہے جیسا کہ چند دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا اس قسم کے خوابوں کی بنا پر یہ لگتا ہے گویا کے معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََہ وسلم کو ان لوگوں کو اس قسم کے احکام دینے اور خبریں پہنچانے پر مقرر کر دیا گیا ہے حتیٰ کہ نشے میں چور رقص و سرود میں مخمور مرد و زن کے اختلاط والی محفلیں اور مجلسیں سجانے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانیاں کرنے والوں اور والیوں کو بھی زیارتیں ہوتی ہیں اور ان کی ان اور اسی قسم کی دیگر مشغولیات سے منع کرنے کی بجائے انہیں کوئی اور ہی احکامات دیے جاتے ہیں ولا, وَلَا قوۃ اللہ بلّہ اشتقی وح المستان کیسی حیرت والی بات ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حماقت آمیز بات ہے کہ جو لوگ اللہ از و جل اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب میں آ کر ان نافرمانیوں سے باز رہنے کی ہدایت نہیں فرماتے خاص طور پر حکمران طبقے اور معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو کہ جن کے سدھرنے سے بہت بڑی خیر واقعہ ہو سکتی ہے لیکن ادھر ادھر کا دکا کو ایسے احکامات دیتے ہیں جن کا عملی نتیجہ امت میں مزید تفریق اور فساد نکلتا ہے یا کچھ لوگوں کے ذاتی فوائد اور منافع کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو موزز سامعین اس معاملے میں خوب رہی رہیے یعنی خوابوں کو ماننے کے معاملے میں خوب رہی رہیے اور ہر کسی کے خوابوں کو سچ مان کر اس کے خوابوں کو حکم رسول مت مانیے اور نہ ہی ان خوابوں کی بنا پر کوئی عقیدہ اپنائیے اور نہ ہی ان خوابوں کی بنا پر کوئی عمل کیجیے اور نہ ہی کسی نیک عمل سے رکیے اور نہ ہی اس شخص کو جو کہ ایسے کوئی خواب سناتا ہے اس شخص کو اللہ کا کوئی مقرب مت سمجھنے لگیے اب آتے ہیں آج کی مجلس کی گفتگو کی طرف اس گفتگو کا پہلا حصہ یہ عنوان رکھتا ہے کہ خوابوں کی شرعی حیثیت کیا ہے سامعین کرم یہ ایک طے مسئلہ ہے کہ اگر خواب سچے بھی ہوں تو بھی نبیوں اور رسولوں علیہ السلام کے خوابوں کے علاوہ اور صحابہ ردی اللہ عنہم میں سے جس کسی کے کسی خواب کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم نے قبول فرمایا اس کے علاوہ کسی بھی اور کا خواب شریعت کے کسی بھی معاملے کسی بھی مسئلے کسی بھی عقیدے کی دلیل نہیں ہے خوابوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا فیصلہ یہی ہے کہ خوابوں میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی یہ ایک دینی مسئلہ ہے اور ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق عقیدے اور عبادت دونوں سے ہی ہے دین کے کسی بھی مسئلے کا حکم جاننے کے لیے پانچ چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں سے دلیل کا ہونا ضروری ہے اور وہ پانچ چیزیں یہ ہیں پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور دوسرے نمبر پر صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ اور تیسرے نمبر پر آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمائین اثر کا مطلب ہے نشانی یا نقش قدم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور افعال کو مصطلح حدیث یعنی علم حدیث کی اصطلاحات میں آثار کہا جاتا ہے اور چوتھے نمبر پر ہے اجماع اور پانچویں نمبر پر اجتہاد یا قیاس اچھے طریقے سے یاد رکھنے کی بات ہے سامین کرام کے عبادت اور عقیدے کے مسائل میں اجتہاد یا قیاس کی قطعا ان کوئی گنجائش نہیں اس کے لیے قرآن کریم اور صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ دونوں کی یا دونوں میں سے کسی ایک میں سے نس سریح یعنی واضح دلیل کا ہونا ضروری ہے اگر یہ دلیل میسر نہیں تو ایسا کوئی بھی عقیدہ اور ایسی کوئی بھی عبادت اپنانا جائز نہیں جس کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک میں سے یا دونوں میں سے دلیل واضح دلیل میسر نہ ہو عبادت اور عقیدے کے مسائل کے علاوہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں قرآن کریم اور صحیح ثابت شدہ سنت میں سے کوئی واضح دلیل نصے صریح۔ نہ مل سکے تو پھر اجماع اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرف توجہ کی جاتی ہے جس عقیدے جس کام جس بات کی کوئی دلیل اور کوئی تائید ان تمام مصادر میں نہ ملے تو اسے دین میں قبول نہیں کیا جا سکتا سامع کرام یاد رکھیے کہ کسی بات کو اپنی مرضی کے معنی یا مفہوم میں ڈھالنے کی کوشش سے حقیقت نہیں بدلتی حقیقت اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے جی تو بات ہو رہی تھی دینی احکام کے مسادر کی اور یہ کہ کچھ لوگوں کی طرف سے الہام یا خواب کو بھی دینی حکم لینے کی اللہ کے غیب کی خبریں جاننے کی اور مستقبل کی پیشن گوئیاں کرنے کی دلیل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے بلکہ دلیل بنا کر استعمال کرتے ہیں وہ لوگ اور اپنی اس کاروائی کے کی دلیل کے طور پر وہ لوگ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولا وسلم کے اس فرمان کو پیش کرتے ہیں کہ ورن جز و اربعین جز من, من نبو اور ایمان والے کا خواب نبوت کے چھیالیس درجات میں سے ایک درجہ ہے یہ حدیث شریف صحیح بخاری کتاب تعبیر کے باب نمبر دس میں ہے یقیناً یہ حدیث شریف صحیح ہے لیکن یہاں کچھ سوالات سامنے آتے ہیں کہ اچھا خواب کس کا ہوگا کیا ہر شخص کا خواب کیا ہر خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ سمجھا جائے گا میرے معزز سامعین ان سوالات کے جوابات پانے کے لیے ہمیں کسی بھی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں کائنات <Sénergie> کی سب سے سچی ہستی اللہ از و جل کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وََہ علی وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے الفاظ شریفہ میں ان سوالات کے جوابات عنایت فرما رکھے ہیں توجہ تحمل اور تدبر کے ساتھ سنیے رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ارو الحسنت منا رجز امن کسی ایمان والے کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ بھی اسی صحیح بخاری میں ہے اسی کتابت تعبیر میں ہے اور باب نمبر دو میں ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف اس طرح بیان ہوئی ہے کہ روی المومن جز من سے تطم و اربعین جز امن نبوا کسی ایمان والے کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے ان دونوں احادیث مبارکہ میں ہمارے ابھی ابھی کیے گئے سوالات کے جوابات ہیں اور وہ یہ کہ نہ تو ہر کسی کا خواب مانے جانے کے قابل ہوتا ہے اور نہ ہی ہر خواب مانے جانے کے قابل ہوتا ہے بلکہ صرف پرہیز گار ایمان والے کا اچھا خواب نہ کہ کسی کافر مشرق بدتی یا بدکار مسلمان وغیرہ کا خواہ اس کے خواب فی الواقع سچے ہی کیوں نہ ہو جاتے ہوں جب وہ کوئی خواب سنائے تو ہم اس کے خواب کو سچا ایسے شخص کے خواب کو سچا نہیں مان سکتے جس شخص میں یہ صفات نہ ہوں جو کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام نے فرمائی ہیں اور جس خواب میں یہ صفت نہ ہو جو کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام نے ان حدیث میں بتائی ہیں یعنی خواب اچھا اور صالح خواب ہو اور دیکھنے والا ایک واقع ہی مومن شخص ہو امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں اس حدیث شریف کی شرح میں امام القرطبی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سچا متقی یعنی تقوے والا پرہیزگار مسلمان ہی وہ شخص ہے جس کا حال نبیوں کے حال سے مناسبت رکھتا ہے یعنی نبیوں کے حال سے کے قریب ہوتا ہے لہٰذا اللہ تعالی نے جن چیزوں کے ذریعے نبیوں کو بزرگی دی ان میں سے ایک چیز غیب کی باتوں کے بارے میں کوئی خبر دینا ہے بس کسی سچے متقی پرہیز گار مسلمان کو اللہ اس ذریعے سے بزرگی دیتا ہے یعنی اس کو سچا خواب دکھاتا ہے لیکن کافر یا بدکار مسلمان جس کا حال دونوں طرف ملا جلا ہو یعنی کہ کچھ اچھائی بھی اور کچھ برائی بھی کچھ نیکی بھی کرتا ہو کچھ بدی بھی تو ایسا شخص ہر گز اس بزرگی کو نہیں پا سکتا اگر کسی وقت کسی ایسے شخص کو سچا خواب نظر بھی آئے تو اس کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی انتہائی چھوٹا آدمی بھی کبھی سچ بول ہی دیتا ہے اور نہ ہی یہ بات درست ہے کہ ہر وہ شخص جو غیب کی کوئی بات بتاتا ہے اس کی بعد نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے جیسے کہ جادوگر نجومی وغیرہ باتیں کرتے ہیں سامعین کرام یہ شرح امام القرطبی رحمہ اللہ کی ہے جسے امام ابن حضرتانی نے اپنی صحیح بخاری کی شرح فتح باری میں انہی احادیث شریفہ کی شرح کے طور پہ بیان فرمایا ہے یہ میری اپنی کئی باتیں نہیں ہیں لہٰذا سامعین کرام ایک دفعہ پھر کچھ دیر پہلے کی گئی گزارش کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ اس معاملے میں یعنی خوابوں کو ماننے کے معاملے میں خوب چوکن نہ رہیے اور ہر کسی کے خوابوں کو سچ مان کر اس کے خوابوں کو حکم رسول مت مانیے اور نہ ہی ان خوابوں کی بنا پر کوئی عقیدہ اپنائیے نہ ہی کوئی عمل کیجئے اور نہ ہی کسی نیک عمل سے رکیے اور نہ ہی ایسے خواب سنانے والے کسی شخص کو اللہ کا کوئی مقرب سمجھنے لگیے اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف اور وہ معاملہ ہے خواب سنانے اور تعبیر پوچھنے کا معاملہ میرے محترم سامعین ان سب معاملات کے ساتھ جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کوئی خواب دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالی سے خیر کا سوال کیجئے اور شر سے محفوظ رکھنے کا سوال کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اپنا خواب کسی کو بھی مت سنائیے اور ایسا اس لیے کہ خواب سننے والے کے منہ سے جو بات نکلے گی وہ ہی اس خواب کی تعبیر بن جائے گی یہ میری بات نہیں بلکہ اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے جی ہاں سنیے ابی رزین العقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقعت جب تک خواب کی تعبیر بیان نہ کی جائے وہ یعنی خواب کی واقعہ ہو سکنے والی تعبیر وہ پرندوں کے پنجوں پر ہوتی ہے اور جب وہ تعبیر بیان کر دی جائے تو واقعہ ہو جاتی ہے اور ابی رزین رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اور خواب دیکھنے والا اپنا خواب کسی خیر خواہ اور اچھی رائے والے کے علاوہ کسی اور کو نہ سنائے سنن ابود کتاب العدب باب چھیانوے نائنٹی سکس سنن ابن ماجہ کتاب تابیر باب چھ سنن کتاب کتابر باب چھ اور امام البانی رحمہ اللہ نے ان سبھی روایات کو صحیح قرار دیا ہے تفصیلات کے لیے دیکھیے سلسلہ طلا حدیث حدیث نمبر ایک سو بیس اس حدیث شریف سے بڑی وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے خواب سنانے کے بارے میں بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی خواب سننے والا کوئی نامناسب بات نہ کہہ دے اور وہی تعبیر بن جائے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ اپنے خوابوں کو اپنے تک ہی محدود رکھیے اللہ تعالی سے خیر عطا فرمانے اور شر سے بچانے کی دعا کیجیے نہ ہی ادھر ادھر کے تعبیر ناموں میں تعبیریں تلاش کیجیے اور نہ ہی تعبیریں بتانے والوں کا شکار بنیے خواہ وہ لوگ اپنے گھروں بازاروں مزاروں یا خانقاہوں میں اڈے سجائے بیٹھے ہوں یا کسی ٹی وی شو میں یا کہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں آن لائن تعبیریں بتانے کا ڈھونگ رچائے بیٹھے ہوں اور اگر آپ صبر نہ کر سکیں تو اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ ول علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنا خواب کسی ایسے نیک مسلمان کو سنائیے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ کوئی دکھ یا برائی والی بات نہ کرے گا آخر میں ایک دفعہ پھر اپنی یہ گزارش دہرا کر بات ختم کرتا ہوں کہ اس معاملے میں یعنی خوابوں کو ماننے کے معاملے میں خوب چوکا نہ رہیے اور ہر کسی کے خوابوں کو سچ مان کر اس کے خوابوں کو حکم رسول مت مانیے اور نہ ان خوابوں کی بنا پر کوئی عقیدہ اپنائیے نہ کوئی عمل کیجیے اور نہ ہی کسی نیک عمل سے رکیے اور نہ ہی ایسی خوابیں سنانے والے کسی شخص کو اللہ کا مقرب سمجھیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سبھی کلمہ گو بھائیوں بہنوں کو حق جاننے ماننے اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ